اِس اللہ وحمۃ الحمد اللہ ومنحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکنہ مجھے خران اور باقی میدان شہجہ اور باقی سمین سب کچھ باقی سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دافق الحمد باب طالاب میں سے درخت نمبر پانچ آج آپ لوگ تک پہنچا رہا ہوں اور اس میں نکاح کے مختلف مسائل پر گفتگو ہے ابھی جو ہے یہ مسئلہ چل رہا ہے چونکہ اگر ایک خاتون کو اس میاں نے اگر تین دفعہ طلاق دے دیا تو تیسرا طلاق ہونے کے بعد پھر جو ہے پہلے شوہر سے نکاح ہے مگر یہ کی کہ ابھی حاللہ واقعہ جائے خاتون ایک اور مرد سے شادی کریں پھر وہ دوسرا مرد جو ہے وہ تلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو اس سے ادا پورا کریں ادا پورا کرنے کے بعد پھر دوسرے شوہر پھر پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اسی مسئلے کے ذیل میں فرما رہے ہیں اگر وہ خاتون ایک خاتون جو پہلے شوہر سے تین طلاق ہو گئے اس کے بعد جو ہے یہ خاتون جو ہے کہ شور مرد سے طلاق نکاح ہو گیا اور پھر یہ خاتون پھر بولتی ہے میرا جو ہے دوسرا سے نکاح ہو چکی ہے اور اس سے بھی مجھے طلاق دے دیا ہے اور وہ ادا بھی ختم ہو چکی ہے اور وہ خات اور جتنا عرصہ گزر گیا پہلے شوہر کی طلاق دینے کے بعد وہ پہلے کے ادا پورا ہو جائے اور دوسرے کے بھی پورا ہو جائے اور کچھ دن اس پہلے یا مہینہ پہلے دوسرے شعر زندگی گزارنے کا ٹائم گزر چکی ہو تو اس خاتون کی بات کی تائید کریں اسے قسم کی گواہ مانگے بغیر اس کی بات کی تائید کریں البتہ ہمیں اس کے سچ بولنے کا گمان زیادہ ہو جائے یہ فرمائیں فرمتیں ولیو قالۃۃۃ المطل قط الصلاث اگر کہیں وہ خاتون جس کو طلاق ہو چکے ہے سلاث تین دفعہ پہلے شوہر سے تین دفعہ طلاق ہو گئے تو اس رو یقیناً جب تک دوسرے مرد سے شادی نہ کریں اس وقت وہ پہلے مرد سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتے تو یہ خاتون جس کو تین دفعہ طلاق ہو چکے ہے وہ کہے کیا کہے یہ کہے ان عدت یہ کہ میرے ادا ختم ہو چکے ان قدر یعنی میرا پہلا ادا ختم ہو چکے پہلے شعر سے وہ اور میں نے دوسری شادی کی ہے وہ اوقات دول اور رخصتی بھی ہو گیا اور اس سے نکاح تام ہو چکا ہیں اس سے میرا رابطہ بھی ہو چکا ہے دوسرے شوہر سے مطالعہ اور اس دوسرے شوہر نے بھی مجھے طلاق دے دیا ہے ون قدرت عدتی اور اس سے بھی میرا ادا ختم ہو چکا ہے عزت عزتی میرے دوسرا ادا بھی جو دوسرے شوہر نے طلاق دیا تھا اس کا ادا بھی جو تین مہینہ طالباً ہوتی ہیں تین دبتہ وہ بھی پورا ہو چکے یہ خاتون یہ تین بیان دے دے اور پھر آپ اواقات کو اندازہ کریں تو والد المن مغضیت اور جتنا عرصہ گزر چکا ہے پہلے شوہر کی طلاق سے لے کر دوسرے شوہر سے نکاح اور طلاق کے ادا ختم ہونے تک یہ بھی جو ہے اتنی مدت ختم ہو چکی المدت المغذیت جتنا عرصہ گزر چکی ہے پہلے طلاق سے لے کر ابھی دوسرے اطاختم ہونے تک ان طلاق یا اس کی پہلے طلاق سے ابھی تک جو ہے وہ اتنی مدد گزار چکی ہیں کہ تف ہی کی وفا کرتے ہیں یعنی پوری ہوتی ہے بھی کالت یہ خاتون جو کہہ رہے ہیں، یہ سارے کام اس میں ہو سکتے تین مہینہ پہلے شوہر سے دا تین مہینہ دوسرے شوہر سے دا اور ایک مہینے فرض کرو میں نے دوسرے شوہر کے ساتھ زندگی گزاری تو پھر کوئی سات مہینہ مثلاً پورا ہو گیا تو مثلاً تو ایسی صورت میں اس کی بات کو تصدیق کریں تو ہی یم بغیر تو شاہدی کا اس خاتون کی بات کی تصدیق کریں بلا شاہدین بدون کسی گواہ کے وہ قسم کے بغیر یمین یان قسم کے معنی میں ما غلب اطن سالبتہ ساتھی گمان غالب ہو زن گمان ہو غلبہ غمان کا غلبہ ہو بصد کے اس کی سچائی پہ یعنی غمان غالب ہو ایڈی 90 پرسنٹ آپ کو گمان ہو رہا ہے یہ خاتون سچ بول رہی ہے اپنے میں سچی ہے تو اس رب میں پھر اسے اس قسم کی گواہ قسم لیا وغیر اس کی بات کو تائید کریں پھر دوسرے مرد سے پھر شادی ایک کر سک پھر پہلے دوبارہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتے ہیں یہ وقت ختم آخر آتے ہیں وہ ان وقات المبارکات اگر اس میں اس مسئلے میں یہ بتا ایک خاتون جو ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پہلے شعر کے لیے ہمیشہ زندگی بھر کے لیے اس کے ساتھ نکاح حرام ہو جاتی ہے اس کی سرد بتانا وہ یہ ہے کہ ایک مہرج جو اپنی زوجا کو تین دفعہ تلاش دے دیا پھر اس نے دوسرے مرد سے شادی کیا اس نے بھی تلاش دے دیا پھر دوبارہ ادا پورا پھر پہلے مہرب سے نکاح کیا پہلے شوہر سے پھر دوسری طرف نے پھر تین دفعہ دے دیا تو اس خاتون نے پھر تیسرے مہرب سے کسی اور مرد سے شادی کیا طلاق ہو گیا پھر دوبارہ پھر جو ہے پہلے شوہر کے ہاتھ میں آ اس نے پھر تین دے دیا تو مجموعی تو پر نو طلاق ہو گیا ٹھیک ہے جی تو نو طلاق ہونے کے بعد اب یہ خاتون اس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے اب یہ دونوں دوبارہ جو ہے میام کے سطح زندگی نہیں گزار سکتے ہیں یہی مسئلہ بتا رہے ہیں بتائیں تو اگر میان بیوی میں جدائی واقعہ ہو جائے بصلاح تطلقات ان تین طلاقوں کے ساتھ تو پہلے جو, جو شوہر نے اپنی زوجہ کو تین دفعہ طلاق دے دیا واقعات و اوقات تحلیل اور تحلیل بھی واقع ہو گئی یعنی اس خاتون نے حلیلہ بھی کیا پہلے تین طلاق کے بعد یعنی ایک اور مرد سے اس نے شادی کیا اور اس سے زندگی گزارا پھر اس نے دوبارہ طلاق دے دیا تو اس مرلب کو بہت ہی تحلیل ہو گیا ورنہ پھر اس خاتون نے دوبارہ نکاح اس مرد نے نکاح فرکھا اس خاتون سے سانی دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ اس سے زندگی گزارا نکاح کیا ہوا واقعات پھر دوبارہ واقع ہو گیا مبارکات و جدائی اس پہلے شوہر کے ساتھ پھر جدائی ہو گیا بص اللہ سے تعلقات تین طلاق ثانیت دوسرے مرتبہ ان دوسری مرتبہ پھر تین طلاق ہو گیا تین طلاق ہو جائیں پھر مرت پر حرام ہو جاتے پہلے شوہر پر تو پھر جو ہے اس کے حلال دوبارہ حلال ہونے کے لیے پھر تحلیل کی ضرورت ہے وہ واقعات تحلیل کے دوبارہ تحلیل واقع ہو گیا ہے مطلب ہے یعنی پھر جو اس خاتون نے ایک اور مرد سے شادی کیا اور اس کے ساتھ زندگی گزارا اس نے پھر تلا دے دیا تو اس کو بولتے ہیں تحلیل تو دوسرے شوہر تیسرے شہر سے یوں کہا اس سے پھر تحلیل ہو گیا اس سے ساتھ زندگی گزارا اس نے پھر تلا دے دیا ہاں جی وہ پھر تیسری دفعہ پھر وہ نکاح آئی پھر اس مرد نے نکاح کی اس خاتون کے ساتھ سال تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ اس خاتون کے ساتھ پھر نکاح کیا واقعات وفارکاتوں اور پھر واقع ہو گئے جدائی ان کے درمیان میں بھی صلاح سے تعلقات ان تین طلاق پھر ہو گیا سالث تیسری مرتبہ اب یوں سمجھو نو دفعہ طلاق ہو گیا ہے جی ایسے شرب میں پھر حرمت حرام ہو جائے گی حاضر تو یہ خاتون اللہ زوج زو اس شوہر پہ یہ بیوی بی اس شوہر پر حرام ہو جائے گا محبت ہمیشہ ہمیشہ کے اب یہ حرام محبت کہتے ہیں اب یہ حلیلہ ہو جائے تو بھی حلال نہیں ہوگا اب یہ خاتون چونکہ نو دفعہ تلا ہونے کے بعد اب یہ خاتون اس مرد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے یہ بیان کریں باقی یہ بداؤ لوگوں پہلے بتائیے ہمارے شکیق روشنی میں ایک ہی نصیب میں ایک ہی جگہ پر ہم خاتون مرد جو ہے سو دفعہ بھی طلا تلا بولیں تو وہ ایک تلا شمار ہو جاتی ہے وہ تین تلا شمار نہیں ہوتی ہر سنت کے نزدیک جو ہے میں نے ایک دفعہ ایک ہی نشست میں میاں نے تلہ, تلّہ تین دفعہ بول دیا تو یہ خاتون مرد پہ حرام ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ حلیلہ کرے عرمہ سے شادی کرے وہ پھر تلا دے دے پھر دوبارہ شادی کر سکتے ہیں پھر پھر جس مرد نے ایک ہی مسجد میں تین دفعہ اللّہ تعالیٰ کے دیا پھر مرد پر حرام ہو جاتے پھر حلیلہ کے بغیر حلال نہیں ہوتے پھر دوبارہ علی اللہ ہو کے پھر مرد نے اپنے آدمی لے لیا دوبارہ تیسری دفعہ شادی کیا اس خاتون سے پھر تیسری دفعہ پھر تین دفعہ پھر ایک ہی میں طلّہ تعالیٰ بولے تو پھر یہ خاتون اس پر ہمیشہ مشاکلیں حرام ہو جاتی ہے لیکن ہماری حقیقی روشنی میں جو ہے اس طرح التشف میں بھی ایک ہیس میں جو ہے ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں جو ہے سو دفعہ بھی طل تع بولیں وہ سب ایک طلاق شمار ہو جاتی ہے باقی سارا الگ ہوتی ہے طلاق لگ ہوئے طلاق ایک دفعہ کے نظر واقع ہو جاتے ہیں جب شرائط پورا ہو کے ہاں جی ہمارا مستقل طور پر نو طلاق جبتانے ہو جائیں گے اور دو دفعہ مستقل حلیلہ واقعہ نہ ہو جائیں یہ خاتون اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی ہے. اب آگے نیا حکم بتا رہی ہیں جیسے یہ چیزیں بھی اعلیٰ سنت میں زیادہ تر ہوتی ہیں مرد نے جو ہے جذبات میں آ کے تین دفعہ طلاق طلاق کیجیے تو یہ خاتون اس مرد پہ حرام ہو جاتی ہیں لیکن بچے ہیں بھی پشمان ہو جاتی ہیں مرد تو پھر اب حلال نہیں ہوتی جب تک حالیلہ نہ کرے ہاں جی تو پھر یہ خاتون ایک اور مرد سے شادی کر لیتے ہیں حالیلہ کرنے کے لیے لیکن یہ شرط لگاتے ہیں جو ہے تم جو ہے مجھے پھر طلاق دو گئے چند زندگی گزارنے کے بعد شادی کے بعد نکاح کے بعد پھر طلاق دو گئی اس شرط پر طلاق دینے کی شرط پر شادی کرنا یہ شاش فرماتے مکرو ہے ولو و تجوجہ اگر شادی کرے یہ دوسرا مرد جو ہے اس خاتون کے ساتھ بھی شرط تحلیل تحلیل کے چھت پر یعنی صرف جو ہے حلال پہلے مرد پر حلال کرنے کے لیے نکاح کیا چند دن زندگی گزارنے کے بعد نکاح کے بعد پھر طلاق دینا یہ کر ین نکاح اس طرح کے نکاح مکرو ہے ہاں جی اس طرح نہیں وہی مستقل دوسرے نکاح کرنا ایک حکم ہے اور مستقل دوسرے نکاح اس میں اتفاق سے طلاق ہو جائے یا کوئی ایک فوت ہو ہو جائے تو پہلے مرد سے شادی کرنا ہے. یہ حاصل طویقی کی تحلیل یہ ہے ہاں تحلیل کرنے کے نیت سے حالیلا کرنے کے لیے شرط ہی لگائے کہ مجھے نانی صرف پہلے مرض سے حلال کرنے کے لیے نکاح پڑھنا ہے تو یہ نکاح مکرو ہے اگر متیں حالیلہ واقع ہونے کے لیے دوسری مرض سے جو ہاتھن پہلے شارکن حلال ہونے کے لیے جو نکاح پڑ جاتی ہیں حالیلا کے لیے وہ نکاح البالغ بالغ مرد سے شادی المراحق اور قریب بے بلوغت یعنی ہاں جی بالا بالغ ہونے کے قریب سے شادی دونوں یہ ہستے برابر ہے پھر پہلے مرد کے لیے حلال ہونے کے لیے دونوں برابر ہے اگر میں قریب بے بالواقت سے شادی کیا اور, اور پھر اس نے ان کے ساتھ زندگی گزارا اور اس نے تلا دے دیا تو اس شرح میں بھی پہلے مرد سے نکاح جائز ہو جائے گا یہ ختم فتح حلیلہ ہونے کے لیے نکاح شرط ہے لیکن ایک لونڈی ہے مسنت ایک لونڈی ہے وہ کسی کے آخر میں تھا اس نے تلا دے دیا اس نے لونڈی کے لیے تو دو دفعہ تلا دینے سے پھر دو پہلے مرد کے لیے حرام ہو جاتی تو پھر اس لونڈی کو اس کی جو ہے مولا ہے مالک ہے اس نے خود نے اس کو دوجے کی جگہ پر رکھا ہاں جی تو اس کیا مالک اس لونڈی سے دو جے کی جگہ پر رکھیں اور اس سے اپنی خواہشات پوری کریں اور پھر وہ دوبارہ پھر اس پہلے اور شوار کے عملے دے دیں تو کیا یہ حلال ہو جائے گا سسے فرماتے ہیں حلال نہیں ہوگا مقا کے ساتھ لونڈی کے رابطہ جو ہے دوسرے اجنبی مرد کے لیے جس نے اس کو دو دفعہ تلا دیا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہوگا فرماتے ہیں بھی مت وط مولا مولا کو لونڈی سے جن سے رابطہ کرنا لا تحلل اس کو تو حل حلال نہیں کرتا پہلے شعر کے لیے اس سے حلیلہ واقع نہیں ہوتے لہ نس کیونکہ قرآن پاک میں جو شریح آیات ہے وہ نکاح نکاح پر ہے قرآن نکاح ہے حتی تن کی ہر زو جن آخر ہے ایک اور شوہر سے نکاح کرے ہیں مولا کے ساتھ جن سے رابطہ کافی نہیں فین تجا و جال پس اگر جو ہے یہ بات ختم ہو گئی مطلب سے آگے فرماتے ہیں اگر جو ہے یہ اس خاتون سے جس کے ساتھ حلیلہ ہو چکا ہے دوسرے مرد سے شادی ہو گیا ٹھیک ہے جی اس نے بھی طلاق دے دیا پھر پہلے شوہر نے اس کے ساتھ پھر نکاح کیا تو حرماتیں فائن تضا وجہ اگر شادی کرے اس اس خاتون کے ساتھ اول پہلے شوہر نے بادشانی دوسرے سے شادی کر کے اس سے طلاق ہونے کے بعد تو کیا ہوگا تو یہ خاتون پڑ لے گا اس مرد کی طرح ابھی تخلیقات مزید تین طلاقیں لے کر اس کا کی کیا مانا ہے یعنی فرض کر پہلے شوہر نے اس کو ایک تلا دیا تھا ہاں جی یا دو تالاب دے دیا تھا پھر اس کے بعد اس نے تلا دے دیا اور تلا دینے کے بعد اس ہاتھوں نے ایک اور مرد سے شادی کیا شادی کرنے کے بعد سے پھر تلا اسے اس تالاب لے لیا ہاں جی یا دے دیا تو اس میں پہلے شوہر سے پھر اس نے شادی کر لیا تو پہلے اس نے دو تالاب دے دیا تھا نا ابھی اگر یہ شوہر جو ہے دوبارہ جو ہے اس کو ایک تلا دے دیں تو یہ تین طلاق ہو جائے گا نہ ایسا نہیں ہوگا ہاں یہ کسی اور سے شادی کر کے طلاق ہونے کے بعد یہ پہلا شوہر سے پھر اس سے شادی کریں تو یہ پھر تین طلاقوں کے ساتھ واپس آ گیا مطلب کیا اس خاتون کے مرد پر حرام اس وقت ہوگا کہ دوسری شادی کے بعد مزید جب تک تین طلاق نہیں ہوگا اس پہلے شوہر کے لیے یہ خاتون حرام نہیں ہوگا ایسے نہیں پر پہلے ایک طلاق دے دیا تو پھر طلاق دے پھر اس خاتون ایک مرد سے شادی کیا پھر اسے طلاق لے کے یا طلاق دے کے پھر پہلے شوہر سے شادی کیا تو وہ پہلا طلاق کینسل وہ ختم ہوگا اس کی حیثیت ختم ہوگا اثر نو تین طلاق ہو جائے تو اس پہلے شوہر پہ حرام ہوگا ورنہ حرام نہیں ہوگا یہ مرد ہے تو ہند وجہ اگر میں شادی کر اس عورت کے ساتھ اول پہلا شوہر بعد بادشاہ دوسرے مرد سے تا شادی کرنے کے بعد ہاں جی تو عادت تو یہ خاتون پلٹ رہ گئی اس مرد کے پاس بتدلیقات پھر تین طلاقوں کا حق لے کر ذہنسانی کیونکہ دوسری شادی جو ہے یا دمو ختم کر دیتی دی دی ہے تعلقات ہے اس کے پہلے شوہر کے ساتھ جو طلاقیں بھی ان سب کے حیثیت کو ختم کرتی ہے اور وہ پہلے تلا واحد نہ ایک دفعہ طلاق دینے کے بعد دوسری مرد سے شادی کیا ہو کہاں ایک دفعہ طلاق اور اس نے دو سے نے تین یا دو دفعہ طلاق دے دیا تو اس کے بعد دوسرے شوہر سے اس نے شادی کیا ہو پھر طلاق لیا ہو یا دیا ہو اور صلاح یا تین دفعہ طلاق دیا ہو ہاں جی پھر تین دفعہ تلاش دینے کے بعد وجہ سے اس پر حرام ہونا تھا اور اس نے دوسری شادی کر دی ادھر سے طلاق ہو گیا فرق نہیں پڑتا ہے تین دفعہ ہو گیا دو دفعہ ایک دفعہ ہو گیا ان تمام سابقہ طلاقوں کے حیثیت کو ختم کرتے ہیں ہاں جی اور یہ خاتون پھر عصر نو تین طلاق کا حق لے کر آتی ہیں تو پہلے اس مرد پر حرام ہونے کے لیے پھر یہ مرد اس خاتون کو تین دفعہ طلاق دے دیں تو حرام ہوگا اگر ایک دفعہ تلا سے حرام نہیں تین دفعہ الگ الگ موقعوں پر طلا دے دیں تلا دیں،, تلا دیں پھر رجوع کریں تلا دیں پھر رجوع کریں تلا دیں پھر رجوع کریں یہ مراد ہے وشارت اور یہ جو ہے پنی سارے دو دفعہ ایک دو تین دفعہ وہ سب کینسل ہو جائے گا اس کی حیثیت ختم ہوگا اور یہ خاتون مزید تین طلاق کا حق لے کر پہلے شوہر کے حق میں آئے گا وشارت ہو جائے گا، یہ خاتون اس مرد کے پاس کھماکانی جس طرح پہلے تھی یعنی اب یہ نئی شادی شمار ہوگی اور یہاں پھر ایک تین دفعہ کا طلاق ہو جائے تو اس مرد پر حرام ہوگا لیکن اس, اس دوسری شادی سے پہلے ایک دو دھفت اللہ دیا تھا وہ اس کی عشت ختم ہو جائے گی <laughs> باقی ان شاء اللہ کی درس میں پڑھیں گے